بسم اللہ الرحمن الرحیم اس میں جیسا کہ کل ہم نے صورت البرا کا آغاز کیا اور ذکر کیا گیا تھا جیسا کہ کل ہم یہاں پر اس مختصر وقت میں پوری تفسیر کا تفصیل مطالعہ تو نہیں کر سکتے لیکن فجمالی طور پر اگر یہ مختصر ہم جو تلاویوں میں پڑھا جاتا ہے اس کا تھوڑا بیان کریں گے اور اس کے لیے ایک طریقہ کار جو ہم فالو کر رہے ہیں وہ کہہ کے ہم ایک سورت کے نظمِ جلی کو دیکھیں لزمِ جلی سے رات ہے اس کا میکرو اسٹرکچر نظم کا مطلب اسٹرکچر اور جلی کا مطلب ہائی لیول میکرو اسٹرکچر یعنی اس کی زیادہ تفصیل میں گہرائی میں ڈرائیور ہے اس کے جو موٹے موٹے مضامین ہیں ان کو دیکھ لیا جائے اور اس اسٹرکچر کو اس نظم کو اس طرح سے ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ سورت کو مختلف پیراگراف میں تقسیم کرنے جاتا ہے اور اس تقسیم کے لیے ہم فالو کر رہے ہیں اس کتاب کو جس کا نام ہے قرآن سوگو کا نظمِ ذلیم اور اس کے بعد فرمید الرحمٰن چشتی صاحب جو کہ اسلامک کی یونیورسٹی اسلام آباد میں پروفیسر ہے اور صورت کے نہ صرف پیراگراف کو دیکھا جاتا ہے بلکہ اس کے علاوہ وہ پیراگراف ان کا آپس میں رب کیا ہے اور وہ سارے کے سارے مضامین ایک مرکزی مضمون کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں اس کو صورت کا عمود یا مین تھیم بھی کہا جا سکتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس صورت کا کیا مین مقصد کیا ہے مرکزی مضمون کیا ہے اس کے ارد کے سارے مضامین ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ سورت کے زمانۂ مضول کو بھی ہم دیکھتے ہیں تاکہ کچھ آپ کو بات وازے ہو جائے کانٹیکٹ فضے ہو جائے کہ کس زمانے میں صورت نہ دے گی صورت ہے مکھی صورت ہے اس کی کتنی آیات ہیں اور اس کا پچھلی صورت کے ساتھ کیا ربط ہے آؤ دس سورج از کنیکٹیڈ وت دا فری دس سورت یہ بھی ہم دیکھتے ہیں جیسا کہ کل ہم نے جو بڑا اس کا ارادہ کر لیتے ہیں, لیتے ہیں کہ سورت البقرہ مدری صورت ہے اور دو سو چھیاسی اس کی آیات ہے اور سورت الفاتح میں ہم نے جو دعا مانگی کہ اللہ نے سیدھے راستے پر چلایا اور پھر اس میں ہم نے پناہ مانگی کہ ہمیں گھر مقدو جو کہ اللہ کی مخضوب قوم ہے جس پر اللہ کا غذب ہوا اس کا ذکر سورہ سورب کے اندر ہے اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو کہ پچیس سو سال تک امامت اس قوم کو ملی رہی بنی اسرائیل کے نام سے بھی اس قوم کو منظر اور پھر ان کے کیا کرتوز اور کیا ان کے ان کے جرم جو ہے وہ سورہ بکرہ کے اندر عائد کی گئی جس کا تذکرہ نکلنا پڑا تھا اور ان کو اس امامت سے معذور کیا جا رہا ہے اور اب اس امت کو یہ امامت جو ہے امامت و خلافت کا منصب جو ہے تو اس امت کو دیا جا رہا ہے اور اس منصب کے تحت کیا ذمہ داریاں اس امت پر عائد ہوتی ہیں ان کا ذکر جو ہے اس عمل کے اندر ہے لہٰذا اس کا جو مرکزی مضبوط ہے وہ امامت کی تبدیلی کیا امام جو ہے یہ امت ہوگی اور اس امت کا بھی ٹیسٹ اور امتحان ہوگا جس طرح بنی اسرائیل کا ہوا وہ امت جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکی لیکن یہ امت جو ہے اس پر اس سے امید نہیں ہے کہ اس ٹیسٹ پہ کامیاب ہوگی اور ابرحیم علیہ السلام کی ملت پر یہ امت ہے یہ نبی جو یہ اس دواق میں اسداق ہیں تو ابرحیم علیہ السلام نے مانگی کہ اے اللہ اس قوم میں وہ نبی عروج کر جو آیات کی تلاوت کرے اور حکمت و کتاب کی تعلیم دے اور ان کا تذکیا کرے تو ہم نے دیکھا کہ سول بترہ کو ہم چار بڑے حصوں میں پہلے تقسیم کر سکتے ہیں کیونکہ سے طویل ضلع ہے اقران کریم کی اور اس کو چار بڑے حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سب سے پہلا حصہ جو ہے وہ جو دعوت ہے اس کے نتیج میں پیدا ہونے والے تین مختلف رویوں سے متعلق ہے اور پھر اس کے بعد ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل سے متعلق ہے جو کل انہوں نے پڑھا اور ان پر کیا سب آئی تھی کیا ان کے قبول ہیں اور اب جو تیسرا حصہ ہے جو سب سے بڑا حصہ ہے وہ اس امت سے متعلق ہے جو دوسرے پارے سے شروع ہوتا ہے سیرپولو سے صحاب سے اور یہ آخر تک چلا گیا ہے آخری لوگوں کو چھوڑ کر جتنی آیات ہیں وہ اس امت کے اس دوسرے حصے سے متعلق ہے اور اس کا مرکزی مضمون کے حصے کا یہ ہے کہ آخری شریعت محمدی کے احتام پر لہ نیتی کے ساتھ عمل کروں تو سب سے پہلا جو پیراگراف ہے اس میں جو ہم نے آج پڑھا ہے وہ اصل میں قبل کی تبدیلی سے متعلق ہے اور قبلے کی جو تبدیلی ہے وہ دراصل ایک اس بات کا اظہار ہے یا مظہر ہے کہ اب امامت جو ہے وہ تبدیل کی جا رہے ہیں کی جا رہی ہے کیونکہ قبلہ جو ہے وہ سینٹر ہے جو کہ بہادر کا مرکز ہے لہٰذا قبلہ قبلہ اول جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں وہ جو کہ اس امت کا قبلہ تھا جس سے امام جس امام سے معمول کیا جا رہا ہے لہٰذا اب قبلہ جو ہے وہ بھی تبدیل ہوگا اور جو اللہ کے نبی خواہش بھی تھی اور آپ آسمان کی طرف دیکھا بھی کرتے تھے دعا مانتے ہوئے شروع میں جب ہجر کر کے آئے ان کی صورت جو ہے یہ دو ہجری میں جاگل ہوئی ہے عزل ودر سے پہلے دو ہجر کی شروع تو اللہ کے نبی سے ان کی دلی خواہش یہ تھی کہ جو ہے وہ بیت اللہ شریف کی طرف ہو جائے تو نماز کے اندر ہی وہ حکم آیا اور قملہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا جو کہ دراصل ایک اس بات کا ایک سمبولک ریپرزنٹیشن تھی کہ اب امامت جو ہے وہ بھی تبدیل ہونے جا رہی ہے تو اس کا ذکر جو ہے وہ شروع کی کچھ حیات کے اندر ہے اور اس جو تیسرا حصہ ہے اس کی ایک اس کی نظم کی اس کے اسٹرکچر کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں مختلف قسم کے احکامات کے درمیان انصاق اور جہاد کے حکم کو بار بار لایا گیا ہے انصاف کا مطلب کیا ہوتا ہے خرچ کرنا انصاف فیصد اللہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور خصوصی طور پر جہاد کے لیے خرچ کرنا اور جہاد یعنی قتال فی صد اللہ اللہ کے راستے میں لڑنا تلوار سے جہاد کرنا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی حکمت کیا ہے کیونکہ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو یہ احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں جن کا مکمل نفاذ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک اسلامی حکومت کا قیام جو ہے بنا مثال کے طور پہ کسان ہونے کے معاملے ہیں اسلامی سزائیں ہے ہیں وہ ناقد نہیں ہو سکتی نظر یہ آپ ہمارے ملک دیکھیں اسلامی سزائیں اور ناقص نہیں کہنے کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اسلام اور جمہوریہ کا ویسے ہی کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ اسلامی جمہوریہ کا نام ہی غلط ہے لیکن بھارت اسلامی ثلاقت کا نظام ہوگا جہاں پر وہاں پر اسلامی حدود تاغیرات جو ہیں وہ نافذ ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہیں وہ نافذ ہوں گے چاہے وہ سیاسی زندگی سے متعلق ہو یا وہ آئینی زندگی سے متعلق ہو یا معاشرتی زندگی سے متعلق ہو لہٰذا ہم نے جو وہ کوئی قانون جو ہے عبد الرحان کو اپنا رسول نہیں بنایا ہم نے جو وہ جو انڈیا کا قانون چل رہا تھا بدرس نے اسی کو لیا اور اس کے اندر کچھ اسلامی وہ دستورات ڈال بس ایک سا بنا لیا اور یہی وجہ کہ ہم آج تک کنفیوز ہیں کہ ہم اسلام کے مطابق چلتے ہیں یا نہیں مہاراج اس کے اندر صاف اور دیہاتی حکم کی حکمت یہ ہے کہ یہ جو قیام ہے یہ جو کچھ ایسے اعتماد ہیں جو کہ جب تک ان کے نہیں جب تک سامی حکومت کے انصاف جمعے تو پہلا بار میں آپ جیسے کہ میں نے بتایا اس میں جو بریف میں امام سے معذور کر دیا گیا اور خانہ کباب کی طرف روک کر کے نماز پڑھنے کی ہدایت کی گئی تحفیل کا حکم آ گیا اور اس امت کو یہ بھی کہا گیا کہ تم معتدل امت ہو امت وسط ہو اور تم شہادت الناس کے فریضے پر فائز ہو کیا مطلب یہ امت جو ہے دوسری امت پر اس امت کو گواہ بنایا جائے اور اس کے بعد پھر اعتماد کا سلسلہ جب شروع ہوا تو سب سے پہلا جس بات کا ذکر کیا گیا یا اور صبر یار صبری لوگوں نے ایمان لائے اور صبر سے اور نماز سے کہا سے پہلے وہ تمہیں دیکھیں صبر سے شروع ہوا صبر کے اصل میں صبر کا جو مصنوع ہے وہ بہت وسیع ہے اسلامی شریعت کے اندر اور قرآن باقی اصطلاح کے اندر ہم عام طوربر سے مانی ملا کہتے ہیں کوئی مصیبت آ گئی پریشانی آ تو اس پہ زیادہ جو ہے وہ جزا پتہ نہیں کرنی صرف شکایا جاتی ہے نہیں یہ سفر ہے یہ سفر کا سب تیسرا درجہ ہے صبر کے لوگی مانی ہے جمنے ہے تو صبر کا پہلا درجہ ہے صبر التحا اطاعت پر جمنا اپنے نفس کو اطاعت پر جمانا نفس جو ہے وہ اطاعت کرنا نہیں چاہتا اس کو جمانا دوسرا درجہ ہے صبر الماسی گناہوں کے خلاف جو ہے وہ نفس کو جمانا نہیں میں نے یہ گناہ نہیں کرنا اور تیسرا درجہ ہے صبر مصیبتیں پریشانیاں جو اللہ, اللہ کی طرف سے آگے تددید میں لکھی تھیں ان پر جو ہے وہ جمع رہنا اور ان پر صبر کرنا اور جگہ پتہ نہ کرنا چکت شکایت نہ کرنا نہ اللہ کے راستے نہ لوگوں کے ساتھ تو اس لیے کہا یہاں صبر سے کام لوگ جمع رہو یہ ضروری ہے اور نماز سے سکھائی اور صابرین اور مجاہدین کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی یہاں پر یہ دعا بھی سکھائی رن الاج ہو اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دعا سے تب پڑھنی چاہیے جب کوئی فوج ہو جائے حالانکہ کسی بھی طرح کی پریشانی ان سابرین کی شان بیان کی گئی ہے کہ جب کوئی بھی پریشانی مجھ کے دن پر آتی ہے تو یہ کیا کہتے ہیں انا بلائی کروا رہے ہوں اس کے کیا معنی ہے بے شک اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے ہیں یہ بات پریشانی کے موقع پر کیوں کہی جاتی ہے اس پر اگر ہم غور کریں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ گویا کے ایک ریمائنڈر ہے یہ یاد دہانی ہے جو ہم اپنے آپ کو کروا رہے ہوتے ہیں کہ کوئی بات نہیں پریشان مت ہو یہ بکتی پریشانی ابھی کم بالی نقصان ہو گیا ابھی جانی نقصان ہو گیا تو عزیز فوت ہو گیا وغیرہ وغیرہ چھوٹے سے چھوٹا نقصان ہو یا بڑا نقصان ہو ہم اللہ کے لیے اللہ کے طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے کہ دنیا آرزی ہو یہاں پر یہ نقصان بھی گیا تو اللہ تعالیٰ اضالعہ کر دیں گے کمپنسریٹ کر دیں گے آخرت اصل ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے تو کوئی بات نہیں اس سے ہمیں انسان کبھی بھی ڈپریشن کا شکار نہیں صاحب کہتے ہیں کہ ڈپریشن کا شکار وہ ہوتا ہے جس کے اندر رضا بھی نہیں جو اللہ سے راضی نہیں ہوتا نا وہ ڈپریشن کا شکار جو تقدیر پہ راضی ہونے والا ہوتا ہے وہ کبھی ڈپریشن شکار دوبار آئیے تو باہر تو بات اس کے لین میں آ گئی ہے اس کے بعد ہاتھ جو روم کے احکامات احکامات مختصراً بیان کیے گئے اب یہ جو تیسرا بڑا حصہ ہے اس قدر سے متعلق یہ اشکامات سے بھرپور ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے رام اللہ اللّہ علی مجمعین سورب کو سیکھنے میں بہت زیادہ وقت لگاتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے والاجن جو ہے وہ صرف چھ سال میں سیکھا ان کے بیٹے نے اب اس سے زیادہ جو ہے وہ عرصہ یہ وجہ کے مفتی صاحب نے کلاس فیس پر رکھی ہے آپ اس کو جوائن کر سکتے ہیں امیزون میں نے گروپ بھی جوائن کرایا ہے واٹس ایپ پہ اور پہلے ہم ہمیں وہ پڑھا چکے ہیں کچھ اس کے اندر مسائل جو ہے کہ تیس سے اوپر جو ہے وہ پینتیس چالیس کے قریب جو اس کے اندر مسائل تو ان کی تصویر میں تو ہم نہیں جا سکتے وہ کا کام نہیں ہے پڑھائے میں صرف جو ہے مختصر اس کا ذکر کر دیتا ہوں کہ حجے کے کچھ جو ہے وہ بیان کیے گئے پھر جہار حج میں جو ہے وہ ماسک پائی جاتی ہے پھر تو پر زور دیا گیا اور پھر حلال و حرام کے میں احتمار دے رہے ہیں کہ کیا وہ چیزیں ہیں جو کہ حرام ہیں چار چیزیں خون، یعنی کا گوشت اور غیر اللہ کے نام پر زبی حرام حالت استرار میں چھوٹ دی گئی یعنی ایسی حلقے بالکل مرنے والے ہو گئے وہ بھی اتنا جس سے جان باقی رہ سکیں اور ہر چھمانے کی سزا جو ہے وہ دوزی آگ ہو گئی یہ بتایا گیا اور پھر ایک آیب میں بڑی, بڑی اہم آیت جو ہے وہ آئی اس کو کہتے ہیں آیت البت اور اس کو تمام اس کو بیر کہتے ہیں نیکی کو نیکی کی آیت جس میں بیان کیا گیا کہ ڈیفائن کیا گیا کہ نیکی کیا ہوتی مختلف لوگوں کے مختلف تصور ہوتے ہیں کوئی کوئی کسی کو نیکی سمجھتا ہے کوئی کسی کو نیکی سمجھتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا روح رخ مشرق کی طرف کر یا مغرب کی طرف کر لو کیونکہ جو ہے وہ منافقین نے اور یہود نے اعتراض کیا تھا کہ آپ جو نمازیں پہلے پڑھتے رہے ہیں قبلہ امل کی طرف وہ ساری نمازیں تو ضائع ہو گیا اللہ نے محبت کی تسلی دی تھی اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو ظاہر ہی کرے کیونکہ اللہ کا حکم تھا اللہ نے قبول کرنا اس میں پریشان وغیرہ کی بات نہیں تو نیکی یہ نہیں ہے کہ تمہارے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کہہ لو بلکہ نیکی کیا ہے اللہ بنے نال لینا یاقرت کرنے نال لینا اور جو ہے وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مال کی محبت کے خلاف اور غریبی رشتے پر مساکین پر اور مسافروں پر اور صبر کرنا جنگ کے حالات میں اور اس کے حالات تو یہ تمام احکامات کی روح بیان کیا گیا ہے جو اس پر قائم ہوگا وہ پھر آگے باقی سارے احکامات پر بھی چل سکتا ہے جس کی ایمان جو ہے جس کا کمزور ہے اور جس کے اندر یہ نیکی شک نہیں ہے وہ یہاں پر یعنی کہ دونوں پہلو بیان کیے گئے ہیں ایک وہ پہلو ہے جو کہ عبادات اور عقائد پر مبنی ہے اور دوسرا پہلو ہے معاملات کا تو بعض بعد ایسا ہوتا ہے کہ ہم عبادات پر تو بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں لیکن معاملات میں کمزور ہو جاتے ہیں اور دین کی بدنامی نامی کا واضح بھی بنتے ہیں ایسے لوگ ظاہری شکل و صورت بھی دین دار والی ہے سنت کی نمازی کرتے ہیں لیکن معاملات میں بہت کمزور ہے اور دوسری ایکسٹریم جو کہتے ہیں نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس لوگوں کے ساتھ آپ کا معاملہ اچھا ہے آپ کا کنڈکٹ اچھا ہوتا ہے یہ دو ایکسٹریمز ہیں یعنی صرف عبادات کو اس نے دین اور معاملات کمزور ہے اور صرف معاملات اچھے کنڈکٹ کو سمجھ ہے اور, دین سمجھ اور کی طرف آتا نہیں تو یہاں پر بتایا کہ نہیں یہ ساری چیزیں جو ہے اچھے مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے نکی کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ ساری سے چیزیں اور پھر جو ہے اس کے بعد مختلف احکامات کا حکم آ گیا مطلب ہوتا ہے برابری کہ سانس جو ہے وہ زخم یعنی کہ کوئی قتل کر دیا کسی نے کہا کسی کو یا کوئی اور جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے تو برابری میں اتنا ہی نقصان جو ہے اس کو پہنچایا جائے اس کا حکم آگیا اور پھر اس کے بعد وسیعت کا حکم آ گیا ہے وسیعت کرو اور روزے کے احکامات آ گئے جو ہم نے دلاوت کیے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے رمضان کے مہینے کیسے کرایہ رشوت وغیرہ کے احکامات جو ہے بیان کیے گئے اس کی بھی مالک آ گئی اور پھر ان نے ساس کو زندگی کہاں گیا پھر کساس جو ہے اس میں تمہارے لیے زندگی ہے بظاہر میں لگتا ہے کہ تم انسانی جان لے رہے جان کے بدلے لیکن اصل یہ معاشرے کے اندر امن قائم کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہم اپنے معاشرے دیکھیں قتل جو ہے وہ کتنا آسان ہے اور کتنا عام ہے قاتل جو ہے وہ پھرتے ہیں یہی اگر عام قاتلوں کو چند قاتلوں کو جو ہے وہ یہ حج جاری کی جائے تو دیکھیں کیسا جو ہے یہاں پر کوئی قتل کرنے والا مطلب ہے اسی طرح چوری کی اگر جو ہے وہ سر عام دی جائے جیسا کہ سعودی عربیہ میں دی جاتی ہے اگرچہ وہاں پوری طرح سے باقی چیزیں نافذ نہیں ہیں لیکن اس کا جو ہے وہ برکات جو وہاں پر دیکھنے میں آتی ہے اور رمضان کے لوگ فرض کیے کہ مسافروں اور بیماروں کو تزار روزوں کی سہولت ادا کی گئی حاکموں کو رشوت دے کر باطل طریقے سے مال کھانے کی بہانیت کی گئی پھر جو ہے وہ جہاد اور انصاف اور حج کے احکامات آتے اور جہاد کا مضمون دوسری مرتبہ آگے حج کے مہینوں کا تعین چاند سے ہوگا پھر جہادوں کے تال کا حکم دیا گیا اور جہادوں کے تال کا مقصد بھی بتایا گیا کہ فضروں کا ساتھ ہوا ہے اور حج کے احکامات بتائے گئے اور زیادہ رات ساتھ لے جانے کا حکم دیا گیا آٹھویں پیراگراف میں کامل اسلام کا مطالبہ مطالب جو ٹائم کیا گیا یہ کہا گیا کہ یارویں ایمان لائے ہو پورے پورے اسلام میں داخل ہو گیا یہ مطالبہ جو ہے وہ ہم سے بھی ہے جیسے کہ کنسیگر بنی اسرائیل جو ہے وہ جزوی پیروی کی عادی تھی پارشل سبمیشن یعنی کہ جو سوٹ کرتا ہے وہ مانیں گے جو نہیں سوٹ کرتا وہ نہیں مانیں گے تو ہمارا بھی یہ عالم شریعت بھی اتنا چلنا چاہتی ہیں جتنی ہمیں سوٹ کرتی ہے جو ہمیں آسان لگتی ہے جو مشکل لگتا صرف دیکھتا وہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس پر نہیں ہم چل سکتے اللہ تعالی کیا یہ فن کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں سبمیشن میں ماننے میں پورے کے کے اندر پورے کے ہے ایک حکم بھی جو ہے وہ اللہ کا ہم جان بوجھ کر نہ ماننے والے ہیں اور پھر نبے طرح میں انفاق و جہاد کے اعتبار بیان کیے گئے اور جہاد کے اضنول جو ہے تیسری مرتبہ جہاد میں شرکت اور ازمائشوں کے بغیر جنگل میں داخلے کو آسان نہیں سمجھنا چاہیے کئی عورتوں کے ساتھ بھی اللہ نے بتایا کہ ایسا ہوا اور انصاف کی ترغیب دی گئی اور ناگوار چیزوں میں ملوث حیر یہ وضاحت کر دی گئی کہ تم پر جہاد فرض کیا گیا تعلق ناگوار تو کر ہے حالانکہ ایسا ہوتا ہے ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز بہت بھلی اور محبوب ہو لیکن اصل میں تمہارے لیے اس میں شر ہو اور کوئی چیز تمہیں ناگوار اس میں تمہارے لیے خیر ہو تو یہ ایک جنرل رول ہے تو یہ میں بات اوقات ہمیں کوئی چیز بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے اور ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ یہ چیز تمہیں مل جائے یہ دیکھ مل جائے لیکن اللہ تعالی جانتے ہیں کہ اس کے لیے اس میں شر ہے وہ نہیں تو اور بعض کوئی چیز بڑی ناگوار ہوتی ہے لیکن وہ خیر کا اس کو ان اور پھر اس کے بعد دس پیراگراف میں شراب اور یتیموں کے اور نکاح نکاح نکاح کے اور حیض کے اور قسم کے اینا کے اینا کے ہے وہ کی قسم ہوتی تھی طلاق رضاعت یعنی بچوں کو دودھ پلانا عزت اور مہر بنانا کے معاشرت کے اقدامات جو ہے شراب اور جو ہے فائدے کام اور نقصانات زیادہ ہیں شراب کے بارے میں یہ پہلا تدریجی ضرور تھا یہ دیکھیے اس کے اندر کیا حکمت فرماتی شراب ایک نشہ ہے جو نشہ ہوتا ہے کسی قوت کے اندر اس کو اڈکشن نہیں ہو جاتے ہیں لج ہے کسی چیز کی وہ ایک دم سے چھوڑنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے بھی فوراً جو ہے جیسے مدینہ میں یہ اسلامی معاشرہ ہوا فوراً شراب کی حرمت کا حکم نہیں دیتے شراب نہیں مل جائے گی خطرہ آرام ہے بلکہ تین سٹیپس کے اندر رہا ہے وہ شراب کا یہ پہلا تدریجی حکم تھا جس میں کہا گیا کہ اس شراب اور کے اندر فائدہ کم ہے نقصان ہے صحابہ نے سوال کیا تھا اس, اس کے اندر کے اندر نو والے سوال ہے. جو صحابہ نے اللہ کے نقصان سے کی ہے اور قرآن میں ایسے اور بھی جو ہے وہ موجود ہے لیکن بہت کم ان کی تعداد اور پھر سورہ نثا کی آیتیں ہم پڑھیں گے حتمی طور پر اور پھر سانجری جو ہے سورہ نصا کی آیتیں کافی نماز کے قریب نہ آیا گیا ہوتا ہے نشر کی عمارت میں اور پھر سوریہ نمائدہ کے اندر جو ہے وہ حتمی طور پر کہہ دیا یہ بس اچرآب نے اور سورہ نمائندہ کا ضروری ہے کچھ چھ سات سال ساتھی نظری مزاج سورج سے پہلے اور یہ داما کے اموال کے ساتھ شراکت کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ نیموں کی کفالت کر رہا ہے کچھ بھلے سے طریقے سے معروف طریقے سے کھا بھی سکتا ہے مشرک عورتوں سے نکاح کو حرام دہرا دیا گیا اس میں ان رہنے اجازت تھی بینس کی حالت میں بیویوں کے پاس جانے کا پابندی عید کر دی گئی قیلا کے سطح میں وضاحت دی گئی قلعہ ایک خاص قسم کی طلاق ہوتی تھی کسی کہتا تھا کہ میں ہاتھ اپنی کو ہاتھ لگانے کی لگانے ہے کی مدت ہے اس کے اندر انہیں رجوع کرنا چاہیے ایلا ایلا ایلا ایلا ایلا ایلا طلاق دے دینا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے طلاق کی طرف تین یعنی حیض تین حیض یا تین توہر بیان کی گئی عورتوں کے حقوق مردوں کی طرح ہے لیکن مردوں کا ایک درجہ بڑا ہے جسے گزارتی رہی وجہ کیا نا کہ عورتیں مرد برابر ہیں اور یہ فیملی ہے یہ فتنہ آباد بڑا جانے کی طرح کہ مرد عورت برابر ہیں لیکن اللہ نے کہا کہ ایک درجہ مردوں کا حکومت اور طلاق دو مرتبہ ہے یعنی دو مرتبہ رجوع کیا جا سکتا ہے تیسری طلاق کے بعد رجوع ممکن نہیں ہے اور خلا بیوی بی کا شعبت دیا ہوا مہر واپس کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے یہ بی بیوی کی شعبت کا دیا ہوا مہر واپس کر کے خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے تیسری مرتبہ طلاق کے بعد سابقہ بیوی بی صرف اسی صورت میں حلال ہو سکتی ہے جب عورت کسی اور مرد سے شادی کر لے اور وہ مر جائے گی اسے طلاق جسے حلالہ حلال کہتے ہیں آپ کے ہی ایک شخص لیا اس نے طلاق دے دی تین دفعہ اپنی بیوی بی کو تو اب کیونکہ دو مرتبہ اگر ایک دیتا ہے تو اس کے پاس نکاح کرنے کی آپشن رہتی ہے اس لیے کہا کہ طلاق و برتان طلاق دو مرتبہ ہونی چاہیے اگر ایک شخص ایک بیچ کو ایک طلاق دی اور پھر دوسری طلاق دے دی اور پھر رجوع نہیں کیا اور عدت گزر گئی تو اب وہ مرد عورت جو ہے اس سے پیدا ہو جائے گی لیکن اگر وہ اس سے رجوع کرنا چاہے ان دونوں کا احساس ہونے کی غلطی ہو گئی ہے تو اب ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ نکاح کر سکتے دوبارہ نکاح ہوگا محرح ہوگا اور وہ دونوں یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر اس اسے تین تلاقیں دے دی ہیں تو اب اس اسے دروازہ بند کر دیا ہے اب وہ حرام ہو گئی اور اس کے لیے یہاں تک کہ وہ عورت کا واقعہ ہی میں جان بوجھ کے وقعے میں کسی اور سے نکاح ہو اور وہ شخص بھی اس کو تلار دے اور پھر یہ دونوں سمجھے کہ ہاں اب ہم رجوع کریں گے اور اللہ کے حدود کو قائم رکھیں گے تو یہ نکھا نہیں اُس اسے حلال کہ لیکن جان بوجھ کے حلالہ چلانا جو ہے وہ ایک گنا ککا یعنی کہ ایک شخص نے وہ تین کلا کے دے بیٹھا اور اب کہتا ہے کہ میں کیا کروں اور وہ دین کے ساتھ جو ہے وہ نظار رہتا ہے اور جان بوجھ کسی سے کہتا ہے کہ اس سے شادی کر لو اور پھر اس کو تلار دے دیا تاکہ میں اس سے شادی کروں دوبارہ اور بیویوں سے اور عورتوں سے ہسلے سلوک کی نصیحت کی گئی وزارت یعنی دودھ پلانے کے سوچے میں بتایا گیا کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے باپ کے ذمے بچے کے فراجات ہے بیما کی عزت چار ماہ دس دن ہے آئے دو سو چونتیس میں عزت عزت نے نکاح اور بیمام نکاح کی حمایت کر دی گئی ایک بیبہ جو وہ چار ماہ دس دن اگر عزت گزار رہی ہے تو اس دوران اس کو کوئی نکاح کا پیغام نہ یہ ہمارے یہاں ایسے نہیں ہوتا ہمارا معاشرہ ایسا عجیب کہ ہمارے یہاں بیماؤں سے اور تعلقات سے شادی کرنے کا کوئی رواج نہیں ہے اور ایک شادی سے زیادہ کا رواج نہیں ہے ارے معاشرے کے اندر ایک عورت جو ہے طلاق ہوتی تھی یا بیوہ ہوتی تھی تو جو اس کی شادی اس کے بعد بڑے آرام سے ہو جاتی تھی اور نئے پاک دھامنی کا ماحول تھا سر لیکن اسلامیہ ساتھ پاک دھامنی کا ماحول لیکن ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اس پر جو ہے وہ بہت زیادہ معاشرہ اعتراض کرتا ہے اور چھپی ہوئی جو دوستی ہے وہ جلنے کے احساس ہے تو یعنی جدت کے دوران جو ہے بیوہ کو نکاح کر کے نہیں بھجوایا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد آگے اور محنت سے پھر محرمات آگے اک محرم دستی سے پہلے طلاق دی جائے تو نصف مہر ادا کرنا ہو بعض اقدامات ایسا ہوتا ہے کہ دکھنا ہو جاتا ہے درستی یہی ہوتی ہے اگر اس سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے تو نصف مہر جو ہے وہ ادا کرنا ہوگا لیکن اگر مہر میرا کوئی طے ہو چکا ہو یہ اس کی بات اگر مہر طے نہیں ہوا تو پھر کوئی مہر نہیں ہوا لیکن دونوں شریف اور احسان کر سکتے ہیں کے اگر کوئی بات نہیں میں جو پھر بھی تمہیں پورا ادا اور متعلقہ عورتوں کو مہر اور نقاب سے نوازنا ضروری کرا دیے ان کو طلاق دے رہے ہو تو ضرور جو ہے وہ مہر ادا کر اور پھر بہتر پہ آپس کی بات شروع ہوتا ہے اس میں جہاد و حصاب کے احمد پھر آ گئی ہے یہاں پر جو ہے کہ نے معاشرتی احمد نا فیملی سے یہ یہاں پر مکمل ہو جاتے ہیں اور پھر جو ہے وہ جہاد کا ذکر شروع ہوتا ہے اور پھر بنی اسرائیل کے جہاد کا ایک واقعہ بھی ہے پتہ یہاں پر جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ کیسے ان پر جہاد فرض ہوا اور ان لوگوں نے بھی جو ہے وہ خود اللہ کوئی صف صدار مکمل کریں مقرر کریں جہاد کریں گے لیکن جب جہاد جو ہے وہ فائز ہوا تو وہ اکثر ان میں سے جہاد گئے اور پھر ان پر جو ہے وہ تالوط علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا اور انہوں نے جہاد کرنا تھا علیہ السلام کا انتقال ہو چکا تھا مصع علیہ السلام کی قیادت میں تو انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ ہم اپنے وطن واپس جا رہے تھے فلسطین کی طرف سے رائے سینا میں چلتے ہوئے اور اس پر اللہ نے کہا کہ چالیس سال کے لیے ان پر حرام کر دیا گیا ہے یہ ان کا بطل. یہ ہم صورح معاہدہ کے اندر پڑ گئے لیکن اس کے بعد پھر وشی بندون جو ان کے نشین تھے ان کی قیادت کے اندر پھر دارود علیہ السلام ان کو جو ہے وہ اب علیہ السلام جو تھے ابھی بوتھ میں تھی وہ بھی اس شامل تو اس کا ہے وہ یہاں پر نے ذکر کیا اور ان کو ذکر کیا اور پھر جو ہے وہ کو شکست ہو گئی دارود علیہ السلام کی قیادتی داود علیہ السلام نے جو ہے اس کو جارود جارود کی جو قوم تھی یہ بڑی عبادتہ قوم تھی یہ بڑی جنگجو قوم تھی جو اس قیام پذیر اور پھر اس کے بعد مقصد جہاد کی وجہ سے ہے کہ جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ظالم کو آپ کو دفاع کرتا ہے ورنہ زمین فساد سے سر جائے تو جہاد کے ذریعے اللہ تعالیٰ کائنات پر فضل فرماتا ہے یعنی مظاہرہ لگ رہا ہوتا ہے کہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اس سے آپ قبضہ کیا جا رہا ہے لیکن اصل مقصد ہے امن کو قائم کرنا اور ستنا اف سفر کرنا یہ بہت بڑا فرق ہے انٹینشنز اور نیت کے اندر اسلامی جب حکومت کے تحت کوئی جہاد ہوتا ہے تو وہ علاقے پر قبضہ کرنے کے لیے نہیں ہوتا بلکہ وہاں پر جو ہے وہ امن قائم کرنا ہوتا ہے اسلام جو ہی امن کا ذریعہ اس کو قائم کرنا تعالیٰ کی, کی صفات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ذات کا تعارف کروایا گیا اس کو کہتے ہیں جملہ معترجہ یعنی اگر کوئی واقیہ چل رہا اور واقعہ کے اندر جو مصنف ہے وہ خود سے اپنا کوئی جملہ ایڈ کر دے اس کو جملہ معترجہ کہ یہ واقعہ بیان کیا جا رہے ہیں بنی سرمیلا اور اس کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات آ ہے آیت الکرسی اور آیت الکرسی جو ہے اسانے کافی سب سے عظیم آیت ہے اور اس کی اپنی بڑی فضیلت ہے کل ہم اس کے فضیلت سے کرنا بول رہے سورہ بکرہ کی کہ سورہ بکرہ اور سوریہ عالیہ غرحان جو ہے یہ وہ دو ثبوتیں ہیں جو اپنے پڑھنے والوں پر حدیث میں آتا ہے قیامت قیام ایسے سایہ کریں گی جیسے دو بادلوں کی طرح بادلوں کی طرح یہ دو پرندوں کی طرح جو سایہ کریں گے سایہ کر کے آئیے وہ نانے سورج سبند ہے تو جو ان کی کثرت سے سلامت کرے گا یہ <تصفيق> جو ہے اس کی ایک فضیت ہے اور اس کو قرآن کی چوٹی جو ہے وہ قرار دیجیے گا اسلام القرآن سلط البارت اس کے احکامات اور اس کا جو ضمین ہے اس کے اعتبار سے یعنی قرآن کی چوٹی وہ ہے اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ یہ اتنی عظیم آیت ہے قرآن کی سب سے ایک بڑی عظیم آیت آیت القرسی اور اس کا جو آخری ربوع ہے وہ ان دو خاص نوع میں سے وہ ایک نور ہے جو اللہ کے کو جو ہے وہ آیات تو یہ اس کی اور عید کسی کے بعد اس میں بیان کیا جاتا کر رہے کہ رشت اور غیبی کا فرق بیان کیا یعنی ہدایت اور غمراہی کا فرق بیان کیا جہاد کی دو قسمیں بتائی اور اللہ کے سہارے کو مضبوط سہارا قرار دیا گیا اور پھر ایک رحیم علیہ السلام کا آپ کے یہاں پر جو ہے اس سے ذکر کیا ہے ان کی مثال اصل میں بیان کی کہ نمرود کے ساتھ کیا جو ہے وہ مکالمہ نمرود اصل میں آپ نے وقت کا تعبت تھا تعبود اس طارف کو کہتے ہیں جو خدائی کا دعویٰ اور محبوب نے خدائی کا دعوت کیا اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا اور آج کل کا تابوت ہے مولانا امریکہ وہ بھی خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو چاہے جانا چاہیں گے اور قبضہ کریں گے اس کے خلاف کوئی بولتا نہیں تو تابوت کے خلاف جو آپ کرنے کو جو ہے وہ کہا اللہ جو ہے وہ مومنین کا بلی ہے وہ ان کو گمراہیوں سے نور کی طرف لے جاتا اور تابوت جو ہے جو کفار ہیں وہ ان کا فلی یا تابوت ہے اگلیس کو سب سے بڑا تابوت ہے اس کے لوگ ہیں وہ گمراہی سے ہے وہ ہدایت سے وہ کی طرف جاتا تو یہاں مثال پر مثال بیان کی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے نمرود کی جو نمرود اپنے وقت کا تعرق تھا اور جس نے زندگی اور موت کے اختیارات کا دعویٰ کیا اور وہ ان کے لیے ہاتھوں میں تھا تو سر ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرا رنگ مارتا ہے اور موت دیتا ہے اور زندگی دیتا ہے تو اس نے جو ہے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہے ایک جو قیدی تھا اس کو رات کے اندر ٹائم موت اس کو اور ایک رات آدمی ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ سورج مشرق سے ہے تو سے نکال کے تو وہ جو ہے ہو گیا ہو اور ابراہ سلاحت اللہ علیہ نے ویسے بھی آئیے بڑی ہے کیونکہ ہم پڑھیں گے سورہ انام کے اندر بھی وہاں پر کیسے ان بستی قوم کے ساتھ جو ہے مجھے اللہ کی اور پھر دوسری دلیل آخر اللہ نے فراہم کی وہ آخر کیا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے سو سال کے لیے موت دے دی وہ ایک بستی سے جو کہا جاتا ہے لیکن یہ کوئی نہیں ایک بستی میں سے گزرا شخص اور اس نے کہ بستی پوری ہلاک ہو چکی ہے تاکہ یہ بستی کیسے زندہ تو کیا وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سو سال کے لیے موت دے دی سو سال میں دوبارہ اٹھایا تو جو کھانا تھا وہ صحیح کا صحیح تھا اور جو گدا تھا وہ بڑی پر ڈھانچا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی دیکھ پوچھا میں نے کتنے سال تم رہے ہو کیا ایک دن یا ایک آدھا دن میں سویا بان کہا کہ نہیں تم جو ہے سو سال جیسا اب دیکھو اپنے کھانے کی طرف کے ویسے کہ ویسے جو خراب ہونے چیز دوبارہ ہڈیاں چڑھیں اور ڈھانچہ بنا اس کے گوشت گوشت زیادہ جو ہے زندہ ہو گیا ایک اللہ نے یہ مثال کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے اور پھر دوسری واقعہ یہ بیان کیا جائے برسلام نے کہا کہ یہ اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہیں تو اللہ نے کہا کہ یقین ہے ایمان بھی رکھتے کہا کہ نہیں کہ آپ نے منالے کے لیے جا تو پھر اللہ نے کہا کہ چار پرندے لو ان کو کر لو پھر ان چاروں کو زندہ کرو ان کے مکس کر کے چار پہاڑوں کے اوپر رکھ دو اور پھر اسی طرح ان کو پکارو جیسے ہم پکارا کرتے تھے تو علیہ عبرام نے ایسے کیا وہ چاروں پرندے جو ہیں وہ دوبارہ سے ان کے اپنے اپنے حصے جڑے پرندے زندہ ہو کر واپس آ گئے اور راغی اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم ہے اور اس کے بعد پھر سورہ بکرہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے یعنی کہ اس تیسرے حصے میں آپ کا بات کروں چلو کل اس کو دیکھیں گے وہ مالی معاملات سے متعلق ہے تو سوریہ بکرہ کا بیشتر حصہ نازل ہوا ہے دو ہجری میں لیکن یہ جو مالی معاملات اس سود کی عربت سے متعلق آیا یہ دس ڈری میں جا کے لا سکتے بعد میں لیکن اس کو یہاں پر رکھا گیا اگر ہم نے کتابی ترتیب کی بات کی تھی کہ کیا حکمت ہے غزولی دھرتی اور ہے کتابی دھرتی اور ہے تو اس کے اندر میں جو ہے وہ حکمت کا کرنا ہے کہ اکمت کے احتامات سارے کے سارے چل رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ مالی معاملات سے متعلق صدقے سے متعلق سب سے متعلق وہ اس صورت کے آخر میں رکھے گئے حالانکہ نازر بعد میں ہوئے اور اسی طرح جو یہ حصہ ہے جو روح ہے یہ مکی لیکن اس کو یہاں پر رکھا گیا کیونکہ اس کے ان تمام بس شریف